شہات دور کرنے کے بعد مسلمانوں کو تمدی مسلمانوں کو تمدی کی گئی ہے نا سن مانو الذین جو اب میری کر دیکھو میں اب الگ کر دوں پہلے یہاں بقیہ مفترین اور مولانا کا اختلاف ہے الگ الگ, الگ توجہ ہے جب نبی علیہ السلام تقریر سرماتے اور کسی صحابی کو وہ تقریر سمجھ نہ آتی تو صحابی کہہ کر حضرت کو متوجہ کر کرائے ریاض فرماؤ ہماری حضرت ہماری ریاض فرماؤ یہ بات دوبارہ ذکر فرماؤ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے اب بقیہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہود منافقین جو تھے منافق بئیمان انہوں نے بھی رائے کہنا شروع کر دیا لیکن کیوں کہنا شروع کر دیا اس لیے کہ رائے کا معنی ہوتا ہے احمق اور بے وقوف رائن کا معنی کیا ہوتا ہے احمق اور بے وقوف ہوتا ہے رائے کا معنی تو وہ کہتے تھے حضرت کو کہ ظہری طور پر حضرت سمجھے کہ مجھے رعایت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں دل میں وہ مراد لیتے تھے کہ یہ احمق ہے یہ جی کیا ہے وہ جس طرح پیچھے گزر آیا ہے آگے آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ نے توفیق بھی تو سورج نخواہ کے اندر بھی تو, وہ طور پر تو رائے نہ کہتے ہماری ریاست کرو اندر غلط نے کہنا چھوڑ دو تم کہو عمر کیا کہنا کہو, کیا کہو کیا؟ مولانا رحمہ اللہ اور مثلا یہ کہ مولانا فرماتے ہیں کہ یہود نے دیکھا کہ اب یہ مسلمان ہمارے کنڈے میں نہیں آ رہے تو انہوں نے دیکھا کہ رائے نا نہ کلم ان کے اندر مروئی تو ہے ہم غیر شعوری طور پر شرط کی ان رائے کرے رائے نا بانی کرو ہماری رائے امر رائے نا ہماری نگاہ کرو یعنی ہمارا نگاہ جو گرو پیغمبر ہمبر خدا ہے طرح مشرق کہتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء ہمارے نگاہ ہیں کوئی مصیبت ہمارے اوپر آنے لگتی ہے تو وہ ہماری جان چھڑا دیتے ہیں مصیبت ہٹا دیتے ہیں دفاع کر دیتے ہیں نہیں آنے دیتے تو یہ ایک قسم کا شرکیہ کلمہ ہے چاہے یہود نے دیکھا کہ کلمہ تو رائے نہ ان کے اندر مروج ہے تو ہم اس کا شرکیہ مطلب دے کا لے کر اس کو ان کے اندر مروج کریں تاکہ غیر شعوری طور پر یہ شرکیہ کلمہ ان کے اندر مروج ہو جائے بات سن ہے اللہ نے حضرت حضرت کو اور حضرت کے صحابہ کو متنوع کر دیا کہ خبردار یہ جی کلمہ چھوڑ دو یہ جی شرکیہ کلمہ تمہارے اندر رائے کرنا چاہتے اس کو میں اب کرو من یا آمن ہوں آئے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا نہ کہو تم رائے اور کہو تم ان گن اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ سوال کی ذریعہ کی ضرورت لینا ہے اور بس سے کرنے والوں سے عذاب ہے دردناک جو ایسی گستاخی کرے جو اور وہ بھی چالاکی ہے جو ایسی گستاخی کرے اور وہ بھی چالاکی تھے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے سمجھا وہ تیار رہے ہو آپ کے لیے اللہ فرماتے ہیں جی ہے جی ہے. اچھا یہ ہے. ال بس وہ وہی ہے اب اسی کا جواب ہے میں نے بتایا نا دو ہردے اختیار کرتے ہیں وہ کتنی حردیں دو حردیں ماین کا فرو نہیں دو ترخت وہ لوگ جنہوں نے کتاب ہے جو میں نے بیان دیا ہے مین اہل کتاب نو اول کا بیان ہے اور المشرفین جو ہے یہ نوئے خانی کا بیان ہے کافر کون ہے وہ اہل کتاب سے اور خواب مشرقی شرک کرنے والے ان سے کہ نازل کیا جائے اوپر تمہارے مین خیرن کوئی خیر کوئی خیر تمہارے پر نازل کی جائے ان کا دل یہ نہیں چاہتا من خیرن پر لکھا ہے رام ان انواع خیر کلیہ رام ان سی انواع خیر کل ہر طرح کی خیر مراد ہے کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر آئے ان کو پسند نہیں ہے میں رد تمہارے رب کی طرف سے تو سنو اللہ رحمت ہی میں شاہ اور اللہ تبارک کو تعالیٰ خاص کرنے کے ساتھ اپنی رحمت کے جسے چاہتے ہیں اور اللہ پاک شاہد بہت بڑے گئے شاید اور سدل بہت بڑے واللہ کے لیچے ہے ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ پاک خاص کر دیتے ساتھ اپنی رحمت رحمتی جسے چاہتے ہیں اور اللہ پاک شاہد میں سجل بہت بڑے گئے کل <تصفيق> <تصفيق> میں نے یہود نے یہ مشورہ کیا ایک تو ان کے قوانین پر اور ان کے مذہب پر اعتراضات کیے کرو تاکہ کوئی جماعت مستقل پیدا نہ ہوئے اور انقلاب نہ آئے اور دوسرا دعوی خیر خواہی پر کیا کرو کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں کہ اگر انقلاب آ بھی جائے تو ہمیں کوئی کچھ نہ کہے قال اللہ نے فرمایا تھا ما جینہ کا فروغ بنا ہے کتاب کہ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے مناسبانہ دعویٰ رکھتے ہیں آج ما ماں فخل سے ان کے شب اور اعتراض کا جواب ہے اعتراض وہ یہ کرتے تھے تو چیچا وجہ ہے کہ کوئی حکم دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مریدوں کو اور کئی دنوں کے بعد اس حکم کو ختم کر کے اور حکم دے دیتا ہے یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دین اللہ کی طرف سے نہیں یہ اپنے طرف سے بناتا ہے ایک قانون لاگو کرتا ہے جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو اور قانون بتا دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اگر اللہ پاک کی طرف سے ہوتا تو یہ جی احکام آج منسوخ نہ ہوتے اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ جی زبردست شبہ پیش آتا ہے کہ یہ جی منسوخیات احکام کا اچھا مطلب ہے کیوں منسوخ ہوتے ہیں اللہ پاک کو علم نہیں ہے کہ یہ حکمت نہیں چل سکے گا یہ تو حکومت ہوتی ہے انسان انسان ہوتے ہیں جو عالم الب نہیں ہوتے وہ ایک قانون نافذ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے بجائے دوسرا نافذ کر دیتے ہیں اللہ صاحب کو جو سب کچھ کا علم ہے اس کا قانون کیوں بدلتا رہتا ہے تو نہیں اب میں وضاحت علم کروں اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مربی ہماری تربیت کرنے والا اور یہ احکامات نازل فرماتے ہیں ہماری تربیت کے لیے اور ہماری اخلاق کے لیے ہماری مثال ہے گمن گلے مریض کے اور ان احکامات کی مثال ہے گمن بلے نسخے کے دوائی کا نسخہ جو حکیم تبدیل کرتا ہے اب نسخہ تبدیل کرنا کی دو وجوہات ہے کتنی وجوہات ڈاکٹر نے ایک دن دوائی دی حکیم نے اور پھر دوسرے تیسرے دن نسخہ جو تبدیل کیا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہو سکتی ہے وجہ کہ حکیم اور ڈاکٹر قابل نہیں اسے مرد کا پتہ نہیں چلا پہلے دن اس نے اور نسخہ دے دیا اب اس کو تحقیق ہوئی ہے اس لیے نسخہ وہ ختم کر کے اور دے رہا ہے یا اس کی پہلے نسخے کے اندر کچھ نہ کچھ حج کو اضافہ کر رہا ہے سمجھے جو ایک صورت نسخہ تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر قابل نہیں غلطی سے اس نے پہلے ایک نسخہ دے دیا مرد کو نہیں سمجھا اور ایک نسخہ تبدیل کر دیا اب اسے مرد سمجھ آیا ہے اس لیے اس نسخے کو یکسر بدل دیا یا اس میں کچھ ترمیم وغیرہ کر دیا اور یا نسخے کی تبدیلی کی وجہ مریض کا حال ہے کہ پہلے دن مریض کا جو حال تھا وہ جس نسخے کو متقاضی تھا حکیم اور ڈاکٹر نے وہ نسخہ تبدیل کر دیا آج مریض کا حال بدل گیا ہے اس وجہ سے اس مریض کے مناسب ایک اور نسخہ آئے یا اسی نسخے میں حج ترمیم اضافہ آئے تو اس حکیم اور ڈاکٹر نے نسخہ تبدیل کر دیا تو نسخہ تبدیل کرنے کی کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں لوگ یا تو حکیم کی حکمت میں کمی ہے حکیم اور ڈاکٹر نے اس کے علم میں کمی ہے اور یا مریض کے حالات کے مطابق نقصے کی تبدیلی ہے حکیم اور ڈاکٹر تو قابل ہے اس کو پتا ہے کہ آج مریض کا یہ حال ہے یہ نسخہ مناسب ہے اور کل ایک دن بعد جب آیا مریض تو آج اس نے دیکھا کہ آج اس کا حال بدلا ہوا ہے یہ نسخہ مناسب نہیں اب یہ نسخہ مناسب ہے سمجھنا تو اگر ہے دوسری بات کون سی کے مریض کے حال کو دیکھ کر نسخہ تبدیل کیا گیا پھر تو حکیم اور ڈاکٹر کے علم میں کوئی کمی نہیں بلکہ یہ اس کی مہارت کی علامت ہے اور اگر پہلی بات ہے کہ حکیم اور ڈاکٹر کو پتہ نہ چلا مارکار اور لوگ نے نسخہ غلط دے دیا تو پھر حکیم اور ڈاکٹر کی ڈاکٹری اور حکمت ملا کے کامل نہیں ہے اس کے اندر عین ہے یہاں دوسری صورت ہے کون سی صورت ہے جس طرح میں وضاحت الگ ایک حکیم ہے قابل آپ اس کے پاس جاتے ہیں نبز دکھاتے ہیں وہ حکیم نسخہ دکھتا ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ دوائی صرف تین دن استعمال کرنا زیادہ استعمال نہ کرنا میرے پاس آنا طبیعت دکھانا اگر طبیعت کے مناسب ہوگا تو یہی نسخہ رکھیں گے ورنہ نسخہ تبدیل کریں گے چن کے تین دن بعد چوتھے دن جب مریض اس کے پاس پہنچا تو اس نے طبیعت دیکھی اسے پتہ چل گیا کہ مریض کا مزاج اب بدل گیا ہے اس نے پہلا نسخہ ختم کر کے دوسرا نسخہ تجویز کیا یا پہلا نسخہ کو رکھا باقی لیکن اس نے کچھ حد کو اضافہ کر دیا سمجھے جو اب زیادہ قابل ہوگا اگر حکیم تو پہلے ہی دن کہہ دے گا کہ یہ دوائی تین دن استعمال کرنا تین دن کے بعد یہ دوسری دوائی دوسرا نسخہ بھی لکھ دیتا ہے کہتا ہے تین دن کے بعد یہ نسخہ استعمال کرنا وہ پہلے دن ہی سے مریض کے مزاج کو اتنا پہچان لیتا ہے کہ تین دن تک یہ دوائی کھانا تین دن کے بعد یہ دوائی کھانا اب فرماؤ اس صورت کے اندر حکیم قابل ہے یا ناقص ہے اب اس نے جو نسخہ تبدیل کیا ہے یہ نسخے کی تبدیلی حکمت میں کمی ہے یا مریض کے حال کو مد نظر رکھا ہے <سؤال> کہ مریض پہلا نسخہ برداشت نہیں کر سکتا اتنے تک اس کا مزاج تھا یہ نسخہ برداشت کرنے کا اب اس کا مزاج بدل گیا وہ نسخہ برداشت نہیں کر سکے گا اس لیے اس نے نسخہ تبدیل کر دیا نا بھائی یہ دیکھو حکیم جو پہلے تین دن دوائی دیتا ہے چوتھے دن بھی وہی دوائی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا وہ <سؤال> تو دے سکتا ہے لیکن مریض مر جائے گا اس کی حالت خراب ہو جائے گی حکیم نے جو نسخہ تبدیل کیا ہے اس لیے نہیں جو اس کا علم ناطق ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ہے ماہر اس نے دیکھ لیا کہ مریض کا پہلے تین دن وہ حال تھا وہ نسخہ مداخب تھا اب چونکہ مریض کا حال بدل گیا ہے صلاحیت اس کی بدل گئی ہے اس لیے نسخہ بھی تبدیل کرنا ہے بات سمجھ لیے تو بیاں ہی حال ہے یہاں بھی کہ اللہ پاک بمنزل حکیم کے ہے ہم بمنزل بیمار کے ہے اور یہ احکامات جو ہیں یہ ممنزل نسخے ہیں یہ نقے ہیں تو اللہ تعالب نے جب دیکھا کہ ان کے مرض جو ہے وہ اس حال میں آئے تو ہمارے حال کے مناسب دوا تجویز فرمائی پھر جب ہمارا حال بدلا تو اللہ تعالب نے نسخہ بھی تبدیل کر دیا اب اس حکم کے تبدیل کرنے سے یہ نہیں کہ اللہ تعالب کا علم ناقص تھا اللہ کو معلوم نہیں تھا یہ اللہ کی حکمت ناقص ہے اللہ کی حکمت کے کمال کی یہ دلیل ہے کہ جب تک انسانوں کے اندر ایک حکم کی صلاحیت تھی وہی حکم نازل فرمایا جب صلاحیت بدلی تو حکم بھی تبدیل کر دیا اب بات سمجھ رہی ہے یہ نفس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اب انشاءاللہ تمہارے ذہن میں کوئی خلجان پیدا نہیں ہوگا کہ بابا اللہ حکیم ہے ہمارے حال کے مناسب ہمیں حکم دیتا ہے اس کے پاس تو بڑے بڑے نسخے ہیں اگر وہ ہمارے حال کو مد نظر نہ رکھے اور ایسے نسخہ بھیج دے تو ہم تو مر جائیں گے اٹھا بھی نہیں سکے گے اگلے دن دوا پر ہیں اللہ تعمیر مل اگلے تو اس نے ہمارے حال کو مد نظر رکھا کہ ہمارے حال سے جو نسخہ منا سکتا وہی وہ تجویز فرمایا ہمارا حال بدلتا گیا تو اس نے نسخے بھی تبدیل کرتا گیا اللہ صاحب ہماری وجہ سے یہ نہ کہ اللہ کے علم کے اندر کوئی سمجھائے اب <تصح> نقص تین چشم ہے کتنی چسم ہے ایک تو ہے منسوخ خود تلاوت وال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی کسی آیت کو نازل فرماتے ہیں حکم وہ حکم بھی منسوخ کر دیتے ہیں اور اس آیت کی تلاوت بھی منسوخ کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسا کیا کہتے ہیں انسا نم سے کے اندر جو انسا ہے آیت بھی بھلوا دی جائے لوگوں کے ذہنوں سے دوسری صورت ہے کہ حکم تو باقی ہے صرف تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا حکم باقی رکھا گیا یہ بھی ایک صورت ہے جس طرح شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کر کے قتل کرنا ہے ختم کرنا ہے یہ حکم باقی ہے آیت پہلے نازل ہوئی تھی وہ منسوخ کر دی گئی اشیخ ہو تو وہ شیخ ہوئے گا ہما یہ آیت منسوخ کر دی گئی یا نہیں تلاوت لیکن حکم اب تک باقی ہے اور تیسرا پرشن یہ ہے کہ حکم ختم کر دیا جائے تلاوٹ باقی رہے حکم ختم کر دیا جائے اور تلاوت باقی رہے یہ بھی ایک صورت ہے اس کی مثال متقد زمین نے تو دی ہے وہ ولدی نے جو توجہ جو متان ایک سال تک بیویاں گھر میں رہے سمجھا ان کے لیے یہ آیت منسوخ ہے اگر میں بتایا ہوں کہ یہ آیت ہمارے نزدیک منسوخ نہیں ہے اس کا حکم استحکابی اب تک بھی باقی ہے بعد متقد زمین نے یہی نکال لیے کل کتنی قسم بن گئے تین قسم اور فی کر رہا ہوا متقدمین حضرات کے نزدیک نق کا مانا بڑا عام ہے اگر کوئی آیت مطلق ہے دوسری آیت کے ذریعے اسے مقید کر دیا گیا تو وہ پہلی آیت منسوخ ہے اگر پہلی آیت مقید تھی اور اسے بعد میں مطلق کر دیا گیا تو وہ بھی منسوخ ہے عام کو خاص کر دیا گیا یہ بھی منسوخ ہے خاص کو عام کر دیا گیا یہ بھی کیا ہے اس بنا پر ان کے نزدیک متقدمین کے نزدیک پرانے پاک کے اندر پانچ سو آیات منسوخ ہیں کتنی پانچ سو آیات منسوخ ہیں اب کس وقت متاثرین کرام نے یہ مانا نہیں لیا جاتا متاخرین نفق کا معنی لیتے ہیں کہ ایک حکم کو ختم کر دیا جائے کل ہے نف یہ کیا ہے اب اس بنا پر متاخرین فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر بیس آیتیں منسوخ ہیں کتنی آیات جلال الدین سیدی نے اطفان کے اندر بحث کی ہے اور اس نے بیس آیات کو منسوخ قرار دیا ہے بقایا سب معمول ہیں بےحا ہے دے؟ اچھا لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے ان بیس آیات میں سے پندرہ آیات کا ایسا محمل بتایا ہے کہ وہ منسوخ نہیں بنتی اور انہوں نے پانچ آیات کو منسوخ مانا ہے کتنی آیات پانچ آیات کو منسوخ مانا ہے ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی نے ان پانچ آیات کا بھی ایسا محمل نکالا ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہے مولانا رحم اللہ مولا فرماتے ہیں کہ اب اس وقت قرآن میں کوئی آیت منسوخ ہے نہیں ہے تمام آیات معمول بہا رہا کسی نہ کسی وقت بہرحال ان پر عمل ہوتا ہے ان کی تعویل کی ہے چنانچہ کچھ آیات پیچھے گزری ہے میں ان کی تعویل اور جماعت کرتا آیا ہوں بھی جو آئیں گی تو میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا ہم مانا کرو فی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ما من او رحیم وہ جو منسوخ کرتے ہیں جو کچھ منسوخ کرتے ہیں ہم من آیتن کوئی آیت ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں متلکا نقوی ہے یہ نق مانوی مراد ہے مانا منسوخ ہوتا ہے خاطلاوت منسوخ ہو یا نہ ہو وہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم من آیتن کوئی آیت یعنی اس کے حکم کو ہم کی بات ہے لے آتے ہیں ہم بہتر کو اس سے یا مثل اس سے جی یا تو اگر اس سے بہتر لے آتے ہیں بہتر نہیں تو کم از کم اس کے مثل ضرور ہوتا ہے سن لے تو میری طرف دیکھو دوسرا حکم جو پہلے کے بجائے آیا ہے دوسرا حکم نشے کے اندر اور سمجھا سی مسلحت کے اندر اور ثواب کے اندر کتنی چیزیں ہیں دی. نفع مسلحت اور ثواب تین چیزیں ہیں ثواب کے اندر تو ہر حال میں دوسرا حکم پہلے سے چاہے ہے جی نہ ثواب کے اندر تو نفع کے اندر اور مسلحت کے اندر یہ سمجھو پہلے نفع کے اندر اور مصلیحت کے اندر تو دوسرا حکم پہلے سے ہر حال میں بہتر ہے چاہے نفع دوسرے حکم میں زیادہ ہے بہ کس کے پہلے حکم کے مصلحت دوسرے میں زیادہ ہے بہ پہلے سے البتہ ثواب کے اندر یا وہ بہتر ہوگا یا برابر ہوگا یا بہتر ہوگا یا برابر ہوگا بلکہ بعد اوقات کم بھی ہوتا ہے ثواب کے اندر مسلح اور نفع جو ہے یہ ہر حال میں دوسرے حکم کے اندر پہلے حکم سے کیا ہوتی ہے زیادہ لیکن ثواب جو ہے وہ بعد اوقات پہلے میں زیادہ ہوتا ہے دوسرے میں کم اور بعد اوقات دونوں میں کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے ہم مثلا یہی جی روزہ لے لو روزے کے اندر پہلے حکم دائیشہ سے لے کر ساری رات روزہ سارا دن روزہ اب پھر اللہ نے فرما دیا کہ نہیں اب اجازت ہے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھو رات کو کھاتوں پیتے رہو بیوی سے جمع کرتے رہو اب اس حکم کے اندر نفع اور مصلحت تو زیادہ ہے نفع بھی زیادہ ہے اور مصلحت بھی لیکن ثواب میں تو کمی ہے کیونکہ قانون ہے ثواب کے اندر کہ جتنی مشتعت زیادہ اتنی ثواب زیادہ تو مشقت جب کم ہوگی تو ثواب بھی کم ہو گیا بات سمجھیے اگر رات को روزہ شروع ہوتا ساری رات روزہ سارا دن روزہ رہتا تو مشقت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ثواب بھی سمجھ دے پہ ہو مشقت كم ہو گئی ثواب بھی كم ہو گیا لیكن نفا اور مسلح جو ہے دوسری سورت كے اندر زیادہ ہے بات سمجھیے اچھا نواب كے اندر پہلے بولنا جائز تھا اب بولنا بند ہو گیا تو ابھی اس كے اندر بھی زیادہ ہے مسلحت بھی زیادہ ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے چونکہ مشقت زیادہ ہے پہلے مشقت کم تھی بولنا جائز تھا اب مشقت بڑھا دی گئی بولنا ناجائز قرار دے دیا گیا تو ثواب بھی زیادہ نفا بھی زیادہ مصلحت بھی زیادہ پہلے ہر نماز کی دو رکھا تھی پھر بڑھا کر چار کر دی گئی ہے تو اب اس کے اندر ثواب بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے نفع مسلحت تو زیادہ ہے پر ثواب بھی زیادہ ہے کیونکہ عبادت کی مقدار بڑھا دی گئی ہے اب کرو مانا نہ آتے بھی خیر مینہ لے آتے ہیں ہم ساتھ بہتر سے اس پہلے پہ حکم سے اس پہلی آیت سے کس بات میں بہتر ثواب یا نفع یا دونوں ثواب یا نفع یا دونوں ثواب میں بھی بہتر ہوتا ہے صرف ثواب میں بہتر ہوتا ہے نفے میں بہتر ہوتا ہے یا دونوں میں بہتر ہوتا ہے او مسلح یا مثل اس پہلی آیت کے مثل یعنی ثواب میں یعنی نفع مسلحت میں کیونکہ نفا اور مسلحت تو ہر حال میں دوسرے کا دیا ہے مثلیت اور برابری جو ہے وہ نشے اور مسلحت میں نہیں ہے کیونکہ نفع اور مسلح ہر حال میں دوسرے حکومت کیا ہے ہے ثواب میں برابری مراد ہے الحم تعالم آیا نہیں جانتا تو کہ بے شک اللہ پاک اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں آیا نہیں جانتا تو کہ بے شک اللہ پاک صرف اسی اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور کی وما اس ہے السماوات پر, پر ان اللہ آیا نہیں جانتا تو کہ بے شک اللہ پاک اس کے لیے بادشاہی اور آیا نہیں جانتا تو کہ نہیں واسے تمہارے اللہ کے سوا کوئی دوست نفیرن اور داد کرنے والا یہاں بعض مفسرین نے یہ لکھ دیا ہے کہ بعض ممنین نے حضرت سے سوال کر لیا کیونکہ مشرقین عرب کا ایک درخت تھا اسے کہا کہتے تھے ذات انواپس وہاں جا کر وہ منتے دیا کرتے تھے اور سلواریں وغیرہ لٹکایا کرتے تھے جس طرح ہمارے دور کے اندر جھنڈی کنڈی کی عبادت ہوتی ہے سمجھا تو وہ اس ذات انواع کے نیچے جو ہے وہ منتے دیا کرتے تھے اور اسلیہ لٹکایا کرتے تھے تو بعد مومنین نے حضرت سے سوال کر لیا کہ حضرت ہمارے لیے بھی ایسا درخت مویل فرماؤ کہ ہم اس کے نیچے اس طرح عبادت کرتے رہیں تو اللہ پاک ناراض ہوئے تو موسا علیہ السلام کے ایک جماعت نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا لنا الہن تم بھی اس طرح میرے کمبر سے سوال کر رہے ہو لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ مومنین نے سوال کیا تھا یہ سوال کرنے والے مناسب تھے کون تھے؟ کیونکہ سورت باقارہ مدینے میں نازل ہوئی ہے بہت سارے مناسب یہودی بےمان مناسبان طور پر اسلام قبول بول چال تھے تو وہ اس قسم کے شوشے چھوڑا کرتے تھے پیچھے رائے نہ کہا الفاغ رائے کرنا چاہے وہ کام نہ بنا اللہ نے بھی کر دی اب انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے لیے بھی درخت موجود کرو یہ مناسب تھے مخلص مومن تھے کرو مارا ہم ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ بے جاد سے دو تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کے سوال کیے گئے تھے موس علیہ السلام قبلوں اس سے پہلے کفرا اور وہ انسان جو تبدیل کرے کفر کو بدلے ایمان کے پس پستاثیب وہ دور جا پڑا سیدھی رات وہ سیدھی رات بہت دور جا پڑا پثیر من اہل الخط مقصود یہود اب شبہات اللہ فرماتے ہیں حضرت یہ جو یہود شبہات پیش کرتے ہیں سمجھنا ان کا مقصد نہیں ہےتوںکث شا مدا نیچے پر لکھا ہے شبہات ان کی غرض تاقیق نہیں علقائے شبہات سے ان کی غرض تحقیق, <تصفح> تحقیق نہیں بلکہ سساد اور جس میں تمہارا کوئی قصور نہیں جس میں تمہارا کوئی قصور نہیں دوس سے بہت سارے اہل کتاب لو یار لو مجریا ہے چھ دینا تمہارا بعد ایمان لانے تمہارے کے قفارن. کافر بنا کر کیا کافر بنا کر تمہیں وہ ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دے تن کیا لکھا ہے نمبر لکھا ہے اور یہ ود خیر خائی سے نہیں کما یا اور یہ ود خیر خائی سے نہیں کمہ یا پونا سے ود نکلا ہے نا کی مددہ یہ ود جو ہے یہ خیر خائی سے نہیں جس طرح یہ بےمان دعویٰ کرتے ہیں بلکہ حسد انجہ حسد کے بجا حسد کے وہ بھی انفس ہیں جو جوش مارنے والا ہے ان کے نفسوں کی طرف سے ان کے نفسوں اور ان کے دلوں سے جوش مار رہا ہے تو سنجے کہ وہ جوش مارنے والا ہے ان کے نفسوں سے ان کے اندر سے متعین کے نیچے اور یہ بھی نہیں کہ حق واضح نہ ہوا اور یہ بھی نہیں کہ حق واضح نہ ہوا بلکہ بعد اس کے جو واضح ہو چکا ان کے لیے حق ہے حق ان کے لیے بالکل واضح ہو چکا پر ہاشیا ہے کیا ہے نیچے نیچے ہاشیہ ہے یہود کی اس بے بات معلوم کرنے کے بعد نہیں لکھا ہوا اور نیچے نیچے ہے لکھا ہے یہود کی اس بے باقی معلوم کرنے کے بعد ممکن تھا کہ انسار جوش میں آ کر یہود کو قتل کر ڈالتے اس لیے فرمایا فافو وصفو پس در گزر کرو پس بابا اگرچہ یہ دشمن ہیں تمہارے جب تم در گزر کرو ان کو کچھ نہ کہو ممکن ہے کبھی ان میں سے کوئی مان جائے تمہاری دار و گیر سے ممکن ہے پیچھے ہٹ ہاں جائے پس در گزر کرو بس اور خیال میں نہ لاؤ اور خیال, خیال, مجھے خیال, مجھے خیال مجھے میں نہ لاؤ در گزر کرنا خیال میں نہ لاؤ ہتھا جاتے اللہ ہو مانف یہی کرو پس معاف کر دو اور در گزر کرو یعنی خیال میں نہ لاؤ خیال میں نہ لاؤ اس کو ہتھا کے آ اللہ پاک اپنا کوئی حکم قانون جدید لے کر اللہ پا کوئی قانون جدید لے آئے جی ہے اس کے متعلق اس کے متعلق کوئی قانون جدید لے آئے ہوں اللہ یعنی جہاد کا حکم دے دیو اللہ رفا عجب رفا تعجب کہ عجد مسلمان ایسی زبردست قوم پر کیسے غلبہ پائیں گے عجد مسلمان ایسی زبردست قوم پر کیسے غلبہ پائیں گے اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک اوپر ہر چیز سے قدرت رکھنے والے ہیں اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے وہ اپنی مسلح اللہ نے فرمایا حضرت ابھی جہاد نہ کرو ابھی تم کرو مشق کیا کرو مشق بدلی اور مالی بدلی مشق کرو کے نمازیں پڑھو مالی مشق کرو کے دکاتے دو سب کے خیرات دو سمجھا اور کرم کرتے رہو نماز کو لکھا ہے مشق جانی وہاں تو تھا اور دیتے رہو زکا کے مشک مالی ہے تو لکھا ہے اور نیچے تقریر بھی لکھی ہے کہ قبل جہاد ہماری عبادات میں کمی تو نہیں لکھا ہوا کیا لکھا ہے بس لکھا ہوا ہے عبادت کا مقصود ہوئی ہے کہ جہاد سے پہلے جب ہم نے عبادات کی ہے تو ان عبادات میں کمی تو نہیں آئے گی اللہ نے بما, بما تو بھولے انفر سے بھولے اور جو کچھ کی آگے بھیجو گے اپنے لیے من خیرن کوئی نہیں کی تاجو ہو پاؤ گے تم اس کو انڈ اللہ کے ہاں تم اسے اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے اللہ یہی جی لاتا ہے بے شک اللہ پاک صاحب اس کے جو عمل کرتے ہو پورا دیکھنے والا ہے اللہ پاک تمہیں تمہارے امال کا بدلا دیں گے فکر نہ کرو کہ اللہ پاک تمہارے امال نہ فرمائیں گے سورت مائدہ کھلو مائدہ تمتمائدہ ابتدا کھولو بالکل ابتدا سورت میدا کا ماکبل کے ساتھ تین طرح کا رتھ ہے پہلا رتھ کی तम... وجہ तम... ایسی... بھی بتا دوں میدا کو میدا کیوں کہ جبکہ جی چھٹے رقو میں میدا کا ذکر آ رہا ہے رقت مکبل کے ساتھ ایک تو اس لیے ہے وہ ایک سوا کے بتا رہا ہوں لان آبد یا کما خالت عمران کما فعال حقوق رق مانوی دو ہے ایک رقط تو یہ ہے کہ سورج باقارہ کے اندر متعدد مضامین تھے جن میں سے ایک مضمون توحید کا بھی تھا توحید کے اندر شرک اعتقادی کی نفی وضاحت سے کی گئی اور دلائل بھی دیے گئے اتلیا نپلیا سات شرک فیلی کی نشی بھی کی گئی